ماہ سفر کی پہلی تاریخ ہے شیخ ابو مصعب سوری فق اللہ اصرح کی کتاب دعوت المقامت الاسلامیہ العالمیہ یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس تیسری فصل کے تیسرے نقطے میں جاری ہے الحمد تیسرے نقطے کا عنوان فرعونی نظام حکومت اور حکومتی تکون ہے اور یہ موضوع تحال جاری ہے جہاں کہیں بھی قرآن کریم میں فرعون کا قصہ اور ظالموں کا قصہ مذکور ہے وہاں چند الفاظ استعمال ہوتے ہیں مثال کے طور پر ملا کا لفظ استعمال ہوتا ہے میم لام حمزہ الف اسی طرح مترف کا لفظ استعمال ہوتا ہے متکبرین کا لفظ استعمال ہوتا ہے مستقبرین کا لفظ استعمال ہوتا ہے ان کے بارے میں استاد محترم نے یہاں مختصر سی تفصیل فرمائی ہے ہم اسے آج کے درس میں بیان کریں گے انشاءاللہ اللہ استاد محترم فرماتے ہیں عمل الملا من المستشارین والاعوان و والجند فهم فہم کما جا فی سیاقل قرآنی شرکا او فی کل شی شرکا او في تسلقی و تغان شرکا او جرم یعنی مشیران معاونین فوج اور نوکر چا کر ان کے بارے میں جیسا کہ قرآن کریم میں آیا ہے یہ تمام باتوں میں اپنے بادشاہ کے شریک ہوتے ہیں تسلط میں اور بدماشی میں جبر و تشدد میں جرائم میں یہ شریک ہوتے ہیں اپنے حاکم کے ساتھ کما انہم شرکاء فی حکمہم الشرعی و قید فی العاقبت والمصیر العاقبتی اسی طرح یہ شرعی حکم میں بھی اپنے حاکم کے شریک ہوتے ہیں یعنی جو حکم ان کے حاکم کا ہوگا وہی حکم ان کا بھی ہوگا اور نیز یہ انجام کے اعتبار سے بھی اپنے حاکم کے شریک ہوتے ہیں قرآن کریم میں یہ ملع کا لفظ تیس مرتبہ آیا ہے اور قرآن کریم کے بیان اور اسلوب میں ملع سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ بادشاہوں کے معاونین ہوتے ہیں ان کے مشیران ہوتے ہیں اور ان کے بڑے بڑے قائدین اور مقربین ہوتے ہیں انبیاء علیہ صلی والسلام کے واقعات میں بہت ساری جگہوں میں بہت سارے مقامات میں یہ ملا کا لفظ استعمال ہوا ہے جو کہ اپنے سرکش حکمرانوں کے دفاع میں کھڑے ہوتے ہیں انبیاء کرام علی مسلاۃ وسلام کے مقابلے میں انبیاء کرام علی مسلاط وسلام کے مقابلے میں یہ کھڑے ہوتے ہیں اپنے حکمرانوں اور ظالم بادشاہوں کی تائید و حمایت میں ان لوگوں کو قرآن کریم نے ملع کے لفظ سے یاد کیا ہے چند ایک مثالیں استاد محترم یہاں پر پیش کرتے ہیں ہم انہیں بیان کر دیتے ہیں فہم کمہ وصفہم تعال ال المکبرین صورتعاراف کی پچتروی آیت میں اللہ جل جلو نے ملہ اکو متکب فرمایا ہے۔ قال ہ نذین استک اور اس کے بعد جو آیت ہے آیت نمبر چتر اس میں اللہ جل جلالو فرماتا ہے۔ قال نذین است تک برو نہ ب لین اور اللہ جلہ جلالو ہونیں۔ ان مل کو مترفین بھی فرمایا ہے مترف یعنی سرکش جببار بار بدماش لوگ سورہ ہتھ ای کی آیت نمبر ایک سو سولہ میں اللہ جل جلال ارشاد فرماتا ہے تب اللہ ولم و مَ اترفو فی و مجرمین سورہ سبا کی آیت نمبر چونتیس میں اللہ جل جلال فرماتا ہے و مرسلا فی قریت نویر ان الا قالم ان نہ بما تم بھی ہی کافرون یعنی ہم نے کسی بستی والوں کی طرف کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اس بستی کے سرکشوں اور ظالموں نے یہ جواب دیا کہ جو پیغام آپ لے کر آئے ہیں ہم اس کے کافر ہیں اور اس کے منکر ہیں سورت الاسرا یعنی سور بنی اسرائیل کی آیت نمبر سولہ میں اللہ جلجلالہ یوں فرماتا ہے وعید اردنا کا قریطن امر نترفیحہ ففس فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا یعنی جب بھی ہم کسی بستی کو کسی شہر کو تباہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس بستی کے جو بدماش اور متکبر قسم کے لوگ ہوتے ہیں انہیں ہم حکم دیتے ہیں یعنی ڈھیل دے دیتے ہیں تکوینی طور پر امر ان کے لیے ہو جاتا ہے ففس قوفی تو وہ نافرمانیاں کرتے ہیں اس شہر میں فحق علیہ حلق الفدم مرنا تو ہمارا عذاب ان کے لیے واجب ہو جاتا ہے اور ہم انہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں میرے بھائیوں استاد محترم یہاں ایک نقطے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں یہ نقطہ تین باتوں سے مرکب ہے فرماتے ہیں کہ فرعون کا جو واقعہ قرآن کریم میں مقرر مقرر ذکر ہوا ہے اس میں تین امور ہیں تین باتیں ہیں پہلی بات ان سلطان یر تقیز الہی ہ ان یعنی یہ جو حکومتی معاونین اور حکومتی شورا کے اراکین وغیرہ ہوتے ہیں یہ اور بادشاہ ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہوتے ہیں سلطان ان پر اور وہ سلطان اور بادشاہ پر اعتماد کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے یہ سہارا ہوتے ہیں بادشاہ کے لیے یہ سہارا ہوتے ہیں اور ان کے لیے بادشاہ سہارا ہوتا ہے دوسری بات اندرحم مباشر انفی تفبیتی ارکان الفراون و فی تخفیتی و تعمر وہ بھی تنفیز الحربی ایمان ان کا جو کردار ہے فرعونی حکومت کو سنبھالنے میں یہ بلا واسطہ ہوتا ہے یعنی اس میں کوئی واسطہ نہیں ہوتا اور اسی طرح منصوبہ بندی اور سازشوں میں بھی یہ بلا واسطہ شریک ہوتے ہیں اور اسی طرح اہل ایمان کے خلاف جو جنگ ہوتی ہے اس کو عملی جامہ پہنانے میں وہ بلا واسطہ شریک ہوتے ہیں تیسری بات ان القرآن الکریم اکد قرحم الافرعن فی الحق مشرعی و قید القاب المصور یعنی قرآن کریم نے ان ملع یعنی اراکین شورا اور معاونین نے حکومت کو فرعون کے ساتھ ایک قرار دیا ہے اور ان کا شرعی حکم ایک جیسا بیان فرمایا ہے اور ان کا جو انجام ہے اور ان کی جو سزائیں ہیں ان کو بھی ایک ہی ساتھ ذکر کیا ہے اس لیے کہ یہ سازشوں میں شریک رہتے ہیں سب کے سب مل کر سازش کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ تمام جرائم جو ہیں وہ فراؤن کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے اور جو اس کے اراکین شورا ہیں اس کے جو دینی پیشوا وغیرہ ہیں اور اس کی جو فوجیں ہیں وہ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے میرے بھائیوں